اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالت يا ایها الملأ انی القی الىی کتاب کریم وانه من سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی وأأتون مسلمين قالت يا أيها الملو يا أيها الملو أفتون في أمري ما كنت قاتعةة أمررا حتى تشهدون قالوا نحن قالوا نحن أُل قوة وأؤلوبأسٍ شد. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمانا فَلَمَّا جاءسُ لَمَانَ قالَاأةُ مِدّونَنيِي بمالٍ فمَا آطانِيَ الله خَيْرٌ مَِّا آعتاكُم بلْأَنتُمْ بهَديةةِكُ تَفرحون إرجع إلَهِم فَلَ نَأت يَنَّهُم بجنودِ اللله قِبلَ لَهُم بهَا وَلا نُخرِ جَنَّهُم منهَا أأَذِلَّة وَهُم صغِرون مقصسَد سُرَةٌ بیان دو مقاصد کا ایک شرک فی العلم کی نفی اور دوسرا شرک فی تصرف کی تردید اور نفی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ صفت علم میں کوئی شریک اور حصہ دار نہیں دوسرا مقصد اللہ کے ساتھ اختیارات کے صفت میں کوئی شریک اور حصہ دار نہیں بلکہ اختیارات اور تصرف یہ صرف اللہ کا ہے سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں جس میں قرآن مجید کی ترغیب دی گئی اور پھر قرآن والوں کی صفات ذکر کی گئیں پھر زجر دیا گیا آیت نمبر چار میں منکرین قرآن کو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی و ذکر کیا گیا رایت نمبر 6 میں قرآن کی صداقت اور تسلی دی گئی تھی پیغمبر کو کہ یہ قرآن آپ کو حکیم اور علیم ذات کی طرف سے دی جا رہی ہے تو اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ خفا نہ ہوں پیرایت نمبر ساتھ سے چودہ تک پہلا واقعہ تھا علم غیب کی نفی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اپنی آسا اور لاٹھی کی حقیقت کو نہ جان سکے اسی طرح انہوں نے آگ دیکھی تھی حقیقت میں وہ نور تھا اور اہلیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں لیکن وہاں سے حضرت موسا علیہ السلام اس سرکش بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے وہ پہنچ گئے تو پہلا واقعہ حضرت موسا علیہ السلام کا دوسرا واقعہ یہ آیت نمبر پندرہ سے شروع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ سلیمان وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں دنیا میں چار بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری یا اکثر دنیا پر بادشاہی کی ہے اور یہ پہلے دو ان میں سے کفار ہیں اور دو ان میں سے مسلمان ہیں کافروں میں نمرود ہے اور بخت نصر ہے ایران کا مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان ہیں اور دوسرے ذوالقرنین ہیں ان دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کلنفِ سماوات وردل غیب اللہ اوپر نیچے زمین میں آسمان میں یہ اللہ کے بغیر غیب کو کوئی جاننے والا نہیں دو واقعات یہ شرک تصرف اس کی نفی پر ذکر کیے جاتے ہیں ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا آیت نمبر پینتالیس میں یہ شروع ہوتا ہے اور دوسرا واقعہ حضرت لوت کا آیت نمبر چون سے شروع ہوتا ہے اور ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں وَقُلِ الْحَمْدُ الحمد وَسَلَامٌ وسلام عِبَادِهِ الَّذِي والباد کہ سلامتی دینے والا یہ اللہ کی ذات ہے اور پیغمبر بھی سلامتی میں اور نجات میں اللہ کے محتاج ہیں علم غیب کی نفی پر حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ یہ گزر چکا ہے یہ دوسرا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت سلیمان پوری دنیا کے بادشاہ ہیں اور جو مخلوق ہے ان میں حالانکہ وہ ایک دوسرے سے بھاگنے والے ہیں لیکن اللہ نے بطور مجزہ ان تمام حیوانات پر جنات پر انہیں بادشاہت دی تھی سورہ سواد میں یہ آ بھی جائے گا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے کہ لائم من بعدی کہ میرے بعد کسی کے لیے کہ میرے بعد وہ کسی کے لیے نہ ہو تو اللہ نے انہیں ایسی بادشاہی وہ دی تھی حضرت سلیمان نے حاضری لی اور ہد پرندہ وہ نظر نہیں آیا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان وہ عالم الغیب نہیں ہے اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ آیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ حقیقت وہ غیر حاضر ہے اور پھر ہد نے حضرت ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی پر سے گزرے وہ واقعہ بھی ذکر کیا اور وہاں پہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ چونٹی نے کہا کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر وہ تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالیں وہ ہم لا شعرون اور انہیں پتہ نہیں ہوگا تو اگر حضرت سلیمان وہ عالم الغیب ہوتے تو چیونٹی اپنے اپنی قوم سے اور اپنے تابے داروں سے یہ کیوں کہتی کہ وہ لا شعرون وہ نہیں جانتے ہوں گے اور وہ تمہیں اپنے قدموں تلے وہ روند ڈالیں گے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ عالم الغیب نہیں ہے دیکھنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان وہ عالم الغیب نہیں ہے ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ جو ہے وہ بیان کی کہ احد تو بمالم توحطبی میں وہ بات جان چکا ہوں کہ جو آپ کو نہیں معلوم اور میں صبا ملک صبا سے ایک یقینی خبر جو ہے وہ لایا ہوں وہاں پہ ہم نے مفسرین کے اقوال ذکر کیے تھے اور یہ ذکر کیا تھا تفسیر مدارک سے اور دیگر بعض تفاسیر سے کہ روافظ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں پر کوئی چیز وہ مخفی نہیں رہتی بلکہ ہر چیز وہ ان کے سامنے ہوتی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا یہ جو علم غیب کا عقیدہ اللہ کے بغیر اوروں کے لیے ہے دراصل یہ ناپسندیدہ عقیدہ اور یہ گندہ عقیدہ یہ اصل میں روافظ کا ہے کہ وہ اپنے ائمہ کے لیے یہ بات ثابت کرتے ہیں اسی لیے ان کے علاوہ اہل سنت میں جو اس طرح کے عقائد آئے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب ہے اور اسی طرح کہ اولیاء کرام کے لیے علم غیب ثابت کرنا دراصل یہ چیز یہ روافظ سے آئی ہے ہد نے دو عجیب کام دیکھے ایک تو یہ کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں مشرقین بالکواقب ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان نے انہیں بھٹکایا ہے وہ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جو قادر ہے اور جو عالم بکل شہ ہے اسی لیے دعوی توحید وہ ذکر کیا آیت نمبر چھبیس میں کہ اللہ اللہ الا عرب الارش عظیم چونکہ ہد کی بات یہ خبر واحد تھی اور خبر واحد میں صدق اور قذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے اسی لیے حضرت سلیمان نے اسی بات کو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اسے خط تھمایا کہ جاؤ اس خط کو لے جاؤ اور ان انہیں یہ خط جو ہے یہ ڈال دو اور پھر ایک جانب کو ہو جاؤ اور دیکھ دیکھتے رہو کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں ہد نے حضرت سلیمان کا خط لیا اور وہ جب اس نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو وہ چلا رہی ہے تو اب جب اس نے خط اپنی چونچ میں لیا یا اپنے پنجوں میں لیا وہ خط جب وہاں پہ وہ لے گیا ملک سبا معارب وہ علاقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنا سے تین دن کی مسافت پہ ہے لیکن خیر آج کے دور میں تو فاصلے جو ہے وہ گاڑیوں کے ذریعے وہ کم ہوئے ہیں مفسرین نے اس دور کے مطابق یہ بات کی ہے تو حدہد حد پارلیمنٹ وہ برخاص ہو چکی تھی ملکہ اور رانی وہ اپنے محل جو ہے وہ جا چکی تھی اور اس کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں مشورے کے لوگ ہیں تو وہ بھی جا چکے ہیں تو یہ پھر رہا ہے کہ, کہ وہ عورت وہ کہاں پہ ملے گی تو ایک قصر دیکھا ایک قصر ابیز دیکھا وائٹ ہاؤس دیکھا اور یہ اسی قصر اور اس بڑے محل میں اب تلاش کر رہا ہے کہ اسے یہ خط جو ہے یہ کہاں پہ دے تو اچانک اور اس کے ارد گرد پہرا جو ہے وہ لگا ہوا تھا فوج پولیس وغیرہ وہ کھڑی تھی تو ایک کھڑکی دیکھی اور اسی کھڑکی میں جا کر اس نے جب دیکھا تو وہ عورت وہ اپنے کمرے میں وہ سو رہی تھی اور اسی کھڑکی میں جا کر اس نے وہ خط وہ اس پر پھینک دیا یا اس کے گریبان پہ پھینک دیا اور وہ عورت وہ بیدار ہوئی تو اب یہ ایک سائڈ پہ ہو گیا اور اب یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے کیا کرتے ہیں عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکی اور دیکھا دروازے وغیرہ وہ سب کچھ بند ہیں تو یہ خط کہاں سے آیا تو لیکن جب کھڑکی میں دیکھا تو ایک پرندہ وہ اس خط کو لایا ہے تو سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی صورت حال نہیں ہے اور ہمیشہ خیر یہ پرندے وغیرہ اسی طرح اس خطو و کتابت کے لیے آج بھی بجوائے جاتے ہیں اور پہلے پہل تو باقاعدہ ان کی ٹریننگ وغیرہ وہ کی جاتی تھی دیگر اقوال بھی ہیں لیکن یہ ایک آسان قول ہے بلقیس نے اپنے مشورے کے لوگ اور اپنے جو وزیر ہیں وہ ذراہ ہیں تو انہیں جمع کیا فلفور اور اب ان سے وہ خطاب کر رہی ہے یہ قالت تو کہا بلقیس نے اس رانی نے اس عورت نے یا ائی یو حلملہ او جی اے میرے سرداروں یا ائی یو حل او اے سرداروں اور اے معتبر لوگوں يہ جی انى القى يہ الیہ كتاب الكريم بےشك میں الق يہ ڈالا گیا ہے میری طرف پھينكا گیا ہے میری طرف كتاب الكريم خط کریم عزت والا ایک عزت والا خط جو ہے وہ مجھے ڈالا گیا ہے اور وہ میری طرف بھیجا گیا ہے کتاب ان کریم اسے کیوں کہتی ہے وجہ یہ کہ اس نے خط کے جب مضمون کو دیکھا اور خط پر باقاعدہ حضرت سلیمان کی مہر لگی ہے تو ایک تو یہ کہ خط کی عزت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس پر مہر لگی تھی باقاعدہ اور یہ کوئی جھوٹ موٹ وہ نہیں تھا دوسری بات یہ کہ اس خط کو لانے والا ایک پرندہ ہے تو اس سے بھی وہ حیران ہوئی تعجب کیا اس نے اور عزت والا خط اسے اسی لیے بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بھیجنے والا ایک پیغمبر ہے کہ جو اپنی تابیداری اللہ کی تابیداری کی طرف اور اللہ کی توحید کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے یہ انی اولکی کتاب کریم بے شک ڈالا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط یہ پہلی آیت میں قرآن نے کہا تھا تلق ایت القران و کتاب مبین یہ بڑی واضح کتاب ہے قرآن کو بھی کتاب کہتے ہیں کتاب اس کا ایک معنی خط کے ہیں اس میں بھی مشرقین کو اور اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بات ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے اس عزت والے خط کی کیا قدر کی یہاں پہ کتاب ان کریم حضرت سلیمان کے خط کو وہ عزت والا خط جو ہے وہ کہہ رہی ہے حالانکہ بھیجنے والا سلیمان ہے جب کہ قرآن کے بھیجنے والا اللہ ہے تو کہاں اللہ اور کہاں سلیمان علیہ السلام یہاں پر بلقیس کی جانب خط لانے والا وہ ہد پرندہ ہے جب کہ دوسری جانب قرآن کو لانے والا وہ جبریل ہے اس طرح گزشتہ صورت میں صورت الشعراء میں کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ قرآن کی وہ پوری صنعت دیکھی تھی نزل بحر الامین اسی طرح یہاں پہ خط جس کی طرف آیا ہے تو وہ ایک عورت ہے اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے ابھی لیکن قرآن جس شخصیت کی طرف بھیجا گیا ہے تو وہ معمولی شخصیت نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں تو مسلمان کیا تم نے اللہ کی کتاب کو عزت والا خط کہا کیا تم نے اس کتاب کی اور اس خط کی قدر کی ہے کہ میرے رب نے اس خط میں مجھے کیا پیغام دیا ہے اسی لیے تو مسلمان آج ذلیل اور رسوا ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس خط کو ایک معمولی خط سمجھا ہے اور اسے پڑھتے تک نہیں ہے اسی وجہ سے تو ذلت و رسوائی ان کے سروں سے وہ اٹھ نہیں رہی ذلت و رسوائی کا توق یہ ان کے گلوں میں وہ ڈالا گیا ہے انی علقی علی کتاب ان کریم اور اس میں سب سے بڑا جرم سب سے پہلے وہ تو مولویوں کا ہے جو جانتے بوجھتے قرآن کی اہمیت وہ لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے مولویوں اور پیروں کا قصور ہے اور پھر اس کے بعد برابر کے شریک عوام ہے امی ہیں کہ جو انہی لوگوں پر اپنا مال لٹاتے ہیں جو انہی لوگوں ان کے ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں حالانکہ ایک لفظ تک انہیں پڑھایا نہیں ہے ورنہ اگر انہی لوگوں نے قرآن پڑھایا ہوتا تو آج تم قرآن سے جاہل کیوں ہوتے ان لوگوں نے قرآن پڑھایا ہوتا تو تمہارا باپ دادا جاہل کیوں گزرتا آج دنیا سے اسی لیے تو ان لوگوں نے کام نہیں کیا کہ انی علقی کتاب ان کریم بے شک ڈالا گیا ہے میری طرف عزت والا خط کہ انہو من سلیمان یہ جو پہلا ان ہے اس میں یہ ہاض امیر اس خط کی طرف راجے ہے کتاب کی طرف اور وہ ان میں یہ جو دوسرا ہاضمیر ہے تو اس کے مضمون کی طرف یہ ضمیر یہ راجہ ہے کہ ان من سلیمانہ بےشک یہ خط جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے وہ ان اور بے شک اس کا مضمون جیسے سیوتی نے جلالین میں معنی کیا ہے وہ ان اور بے شک اس کا مضمون جو ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام کی مدد سے یہ اللہ کے نام کی مدد سے الرحمن کے جو عام مہربان ہے اور اررحیم خاص مہربان ہے تو پھر آگے اس کا جو متعلق ہے تو وہ کوئی ہر کوئی اسی کے مطابق جو ہے وہ نکالتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری مجرور جو ہے تو وہ متعلق چاہتا ہے تو مثلاً اگر کوئی اس خط کو پڑھ رہا ہے تو وہ اسے عقرو میں یہ پڑھتا ہوں اسی طرح اگر کوئی کسی کام کو شروع کرتا ہے تو عش میں شروع کرتا ہوں اور پھر اس کے متعلق میں بھی بحث ہے کہ وہ آگے نکالا جائے گا یا پیچھے لیکن وہ ایک الگ بحث ہے وہ ان ہوں اور بے شک اس کا مضمون وہ یہ کہ شروع اللہ کے نام کی مدد سے با استعانت کے لیے اللہ کے نام کی مدد سے الرحمن کے جو عام مہربان ہے اور الرحیم خاص مہربان ہے مضمون اس کا کیا ہے اللہ تعالی علیہ کہ تکبر نہ کرو مجھ پر اپنے آپ کو بڑا نہ جانو مجھ پر بلکہ وہ اتنی مسلمین آ جاؤ میرے پاس مسلمین مسلمین کے دو معنی ہیں یا تو معنی یہ کہ اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین مسلمان ہو کر یعنی اسلام لے آؤ اسلام لے آؤ اور میں جس دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو اسی دین کو ماننے والے بن جاؤ اور یا وہ اطونی مسلمین اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین منقط تاب دار ہو کر یعنی مطلب یہ کہ میری حکومت کے زیر سایہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اپنے عقیدے اگر تم مسلمان نہیں ہوتے لیکن رہو گے میری حکومت کے تابے ہی اور میری حکومت کا جو قانون ہوگا تو اسی قانون کو تم لوگوں نے اس کی تابے داری کرنی ہے نہایت ہی مختصر خط ہے اور جامع خط ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے اسی طرح واتون مسلمین میں بھی اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے کہ آ او میرے پاس مسلمین مسلمان ہو کر تابیدار ہو کر یعنی اللہ کی توحید کو مانو اسی طرح میری تابیداری کرو اور اللہ تعالی علیہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہ جانو مجھ پر یعنی مطلب یہ کہ تکبر نہ کرو کیونکہ تکبر کی وجہ سے ہی انسان وہ حق کو ٹکرا دیتا ہے تو مختصر خط ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط یہ ان کی طرف یہ بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں یہ جی ان کے خطوط کا تذکرہ وہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی بادشاہوں کو وہ خط لکھتے تھے علامہ ابن قیم نے زاد الماعاد میں زاد الماعاد ان کی بہترین کتاب ہے سیرت النبی کے عنوان پر زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے ایک مستقل فصل جو ہے وہ باندہ ہے اور اس میں اللہ کے پیغمبر کے خطوط اور ان خطوط کو لے جانے والے جو قاصد تھے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے اور مختلف خطوط جو ہیں وہ بھیجے ہیں اور یہ خطوط یہ ہدیبیہ میں جو صلح ہوئی ہے تو اس کے بعد کہ اللہ کے پیغمبر نے مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے ہیں اور ان کی طرف صحابہ کرام کو وہ بھیجا ہے صرف سات ہجری محرم کے مہینے میں سات ہجری اور سات ہجری کا جو پہلا مہینہ ہے محرم جیسے اس کے بعد ذوالحجہ کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم سات ہجری صرف اس میں اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی دن میں چھ بادشاہوں کو خط لکھا ہے ایک ہی دن میں اور یہ سال جو ہے تقریباً یہ چھ سو عیسوی ہے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے جو خط لکھا ہے تو وہ نجاشی کی طرف ہے نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ ہے اور اس کی طرف جس صحابی کو بھیجا ہے تو وہ عامر ابن امیہ ابدمری ہے دوسرا خط جو اللہ کے پیغمبر نے اور یہ ایک ہی دن میں جو چھ خطوط ہیں سات ہجری محرم کے مہینے میں دوسرا خط جو بھیجا ہے تو وہ کیسر روم کی طرف بھیجا ہے ہرقل کی طرف اور ان کی طرف اللہ کے پیغمبر نے دہیا دہیت القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے اور یہ وہی واقعہ ہے بخاری کی بالکل ابتدائی روایات میں جو آتا ہے کہ پھر ہرقل نے یہاں پہ مکہ کے لوگوں کا ایک وفد بلایا تھا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور وہ ایک تفصیلی مکالمہ جو ہے وہ ہوا تھا کہ اس پیغمبر کے تابیدار جو ہیں وہ غریب ہیں وہ مالدار ہیں اور کیا اس کے خاندان میں کوئی پیغمبر جو ہے وہ گزرا ہے اس نے دعویٰ کیا ہے اور دن بدن بڑھتے جاتے ہیں گٹتے جاتے ہیں تو وہ پورا بخاری کی بالکل وہ پہلی کتاب ایمان میں آآ یہ, آآ یہ واقعات بلکہ کئی فقان بد الواحیہ میں تو یہ واقعہ تفصیل وہ ذکر کیا گیا چھٹی ساتویں روایت ہے تیسرا جو ہے وہ عبداللہ ابن حضافہ سہمی کو کسرا کی طرف بھیجا ہے کسرا جو پرویز ہے پرویز ابن حرمز ابن نو اس کی طرف وہ بھیجا ہے بخاری میں یہ بھی آتا ہے جب اس کی طرف یہ خط بھیجا عبداللہ ابن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے تو اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو پھاڑا ہے تو اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا تو اللہ کے پیغمبر نے اسے بد دعا دی اللہ مزق ملکہو یا اللہ اس کی بادشاہی کو پارا پارا کر دے اور اسے ریزہ ریزا کر دے اور پھر اللہ نے اس کی بادشاہی کو وہ ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کی جگہ وہ حکمران بنی ہے جس طرح اس سے پہلے میں نے گزشتہ درس میں یہ کہا تھا لَن يفلح امرهم کہ حریث میں آتا ہے کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوتی کہ جو اپنے معاملات جو ہے وہ ملک کی سربراہی کے وہ عورت کے سپرد کر دیں چوتھا خط جو اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے تو وہ مصر کی طرف بھیجا ہے اور وہ مکوق ہے مکوق یہ اسکندریہ کا بادشاہ ہے اور کپتیوں کا یہ بڑا تھا اس کی طرف ہاتب ابن نے ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ انہیں بھیجا ہے بہرحال وہ بھی اس نے بھی خیر اچھے کلمات جو ہے وہ کہیں اگرچہ وہ اسلام نہیں لایا تھا لیکن اللہ کے پیغمبر کی طرف انہوں نے ہدایہ وغیرہ جو ہے وہ بھیجے ہیں جواباً اسی طرح ایک صحابی ہے شجاء ابن وحب الاسدی تو اسے بیچا ہے غسانی بادشاہ کی طرف اور یہ بلقا کا بادشاہ تھا شام کی طرف یہ علاقہ ہے بلقا اور اس بادشاہ کا نام حارث ابن ابی شمر الغسانی اس کی طرف شجاع ابن وحب السدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے جب اسے بھی خط ملا تو اس نے کہا کہ اچھا مجھ سے کون بادشاہی لے گا اور میں خود اس شخص کی طرف چلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے کیسے جو ہے یہ چھوٹتا ہے اور وہ بھی اسلام نہیں لایا تھا کم اسی طرح چھٹا خط جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی ہے سلیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کا جو حاکم اور حکمران ہے حوضا ابن علی الحنفی اس کی طرف بھیجا ہے اور اس نے بھی اللہ کے پیغمبر کے خط کی عزت کی ہے اسی طرح حوضہ ہے اور دوسرا سمامہ ابن اسال یہ ہے تو حوضہ جو ہے وہ تو اسلام نہیں لایا تھا لیکن سمامہ ابن اسال جو ہے وہ بعد میں وہ اسلام لا چکا ہے یہ چھ خطوط وہ ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی دن میں ان چھ بادشاہوں کی طرف یہ بھیجے تھے اسی طرح عامر ابن العاص کو آٹھ ہجری میں کے مہینے میں جائفر ایک حاکم ہے اور عبداللہ اور عمان عمان کی طرف گزشتہ دنوں ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص جو ہے ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا تو اس نے کہا کہ عمان کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ آتی ہے عمان کی فضیلت کے حوالے سے کیا آپ کو وہ معلوم ہے تو میں نے اس سے کہا بالکل کیوں نہیں صحیح مسلم میں عمان کے حوالے سے عمان کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ آتی ہے اور پھر میں نے وہ صحیح مسلم کی روایت جو ہے وہ اسے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ جو دو بادشاہ تھے جیفر اور عبداللہ یہ دونوں عمان کے بادشاہ تھے تو ان کی طرف خط بھیجا ہے اور وہ اسلام لائے تھے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی تصدیق جو ہے وہ کی تھی اعلیٰ ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظر ابن ساوا ہے یہ بحرین کا بادشاہ ہے اس کی طرف جو ہے یہ بھیجا تھا اور اس وہ بھی اسلام لایا تھا اور اس نے بھی تصدیق کی تھی مہاجرب ابن اومیہ المخزومی کو رضی اللہ عنہ کو یہ یمن کی طرف بھیجا تھا حارث ابن عبد دِلال الحمری ایک بادشاہ اور حاکم ہے اور اس نے پہلے کہا تھا کہ میں سوچوں گا اور بعد میں وہ بھی اسلام جو ہے وہ بھی لایا تھا اور اس کے جو دو بھائی ہیں وہ بھی اسلام لے آئے تھے یہ ابموسا الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ معاذب ابن جبل کو بھی یمن بھیجا تھا اور وہ وہاں پہ اسلام کی دعوت دینے وہ گئے تھے اسی طرح بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی بیجا تھا جریر ابن عبداللہ البجلی کو حمیر, حمیر کی طرف جو ہے وہ بھیجا تھا ذیل اور زی عمر ان کی طرف بھیجا تھا اور انہیں اسلام اور وہ بھی اسلام لائے تھے اسی طرح عمر ابن نے امی ابدمری بالکل وہ پہلا صحابی جو تھا اسے مسلمۃ القذاب کی طرف بھیجا تھا اور ایک دوسرا خط بھی مسلمۃ القذاب کی طرف بھیجا تھا صاحب ابن العوام اسے دیا تھا اور وہ خط بھی دیا تھا اسی طرح فروہ ابن عمر الجزامی ایک حاکم ہے اس کی طرف خط بھیجا تھا اسے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسی طرح عیاش ابن ابی ربیعہ جو ہے المغزومی ایک صحابی ہے تو اسے بھیجا تھا ایک دیگر حاکموں کی طرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور علامہ ابن قیم نے ان تمام خطوط کو یہ ذکر کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف یہ خط جو ہے یہ بھیجا تھا اور نہایت ایک مختصر خط تھا کہ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے آپ کو بڑا نہ جانو مجھ پر تکبر نہ کرو مجھ پر واتون مسلمین اور آ جاؤ میری طرف مسلمین تابیدار ہو کر بلقیس کو جب پتہ چلا کہ یہ تو یعنی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور بڑے دو ٹوک انداز میں اس نے بات کی ہے تو اب اس نے اپنے اراکین پارلیمنٹ سے اور مشورے کے لوگوں سے وہ مشورہ کر رہی ہے یہ قالت تو کہا بلکہ نے یا ایو حل مل او یہ اے میرے سرداروں افتونی فی, افتونی فی امری فی مشورہ دو مجھے رائے دو مجھے فی امری میرے اس کام میں میرے اس معاملے میں میرے اس کام میں مجھے مشورہ دو کیونکہ ما کن تو قات عتن امرن نہیں ہوں میں حتمی فیصلہ کرنے والی اس معاملے میں قات عطن حتمی فیصلہ کرنے والی امرن اس معاملے میں اس معاملے میں میں اس وقت تک حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی حتیٰ تشہدون یہاں تک کہ تم بیان کر لو تشہدون شہادت بمانے بیان کے یہاں تک کہ تم بیان کر لو یا ش یہاں تک کہ تم سب حاضر ہو جاؤ یعنی تم لوگ حاضر ہو جاؤ اور مجھے مشورہ دے دو کیونکہ تم لوگوں کی حاضری کے بغیر اور تم لوگوں کو جمع کیے بغیر میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر رہی عقلمند عورت تھی اسی وجہ سے وہ اس حوالے سے یعنی مشورہ وہ کر رہی ہے قالو تو کہا انہوں نے اس کے جو وزراء ہیں اور وہ جو اس کے مشورے کے لوگ ہیں نہ اولو قوت ہم ہیں صاحبان طاقت ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس فوج ہے ہمارے پاس اسباب ہیں یہ سب کچھ ہے نحن اولو قوتن ہم صاحبان طاقت ہیں صاحبان قوت ہیں وہ علوباسن شدید سخت جنگ والے ہیں اولو باسن شدید اور سخت جنگ والے ہیں یعنی ہم جنگجو ہیں یعنی جہاں تک لڑنے کی بات ہے تو لڑنے میں ہمارے پاس ہم جنگجو ہیں ہمیں لڑنا آتا ہے اور ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس دولت ہے اور دیگر قوت کی چیزیں ہیں ہاں البتہ آخری فیصلہ ول امر و اور آخری فیصلہ جو ہے الیکا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے فنزوری تو آپ دیکھیں ماں داتا کہ کیا حکم دیتی ہیں آپ ہمیں کیا مطلب ول امر و اور آخری فیصلہ جو ہے الحقی وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ لڑنے کا حکم دیتی ہیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ سلا کرتی ہیں تو ہم آپ کی اس میں بھی کریں گے تو آپ, دیکھیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں ہمیں اس میں قالت تو کابل کی نے کہ ان الملو کا ادا دخلو قریت بے شک بادشاہ اذا دخلو قریت جب وہ داخل ہوتے ہیں ایک بستی میں تو یہاں پہ بادشاہوں کا بستی میں داخل ہونا کیا یہ کوئی ممنوع چیز ہے اصل میں یہاں پہ جو آگے کا کلام ہے تو اس میں یہاں پہ قید لگائیں ان الملو کا ادا دخلو قریتاً بے شک بادشاہ ادا دخلوقریتاً جب وہ داخل ہوتے ہیں قریطََ ایک بستی میں فاتحانہ فاتحانہ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور حملہ کر کے داخل ہوتے ہیں افسدوہا تو ویران کر دیتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اسے مسمار کر دیتے ہیں اسے یعنی اس شہر کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں اب صدوہ تو ویران کر دیتے ہیں اسے اس پر بمباری جو ہے وہ کر دیتے ہیں اس کے در و دیوار کو وہ توڑ دیتے ہیں اور وہ شہر جو ہے وہ ویران اور خراب ہو جاتا ہے وجالو عزت عدل اور بناتے ہیں اس بستی کے عزتدار لوگوں کو کیا بنا دیتے ہیں عذلہ ذلیل انہیں رسوا کر دیتے ہیں انہیں بے عزت کر دیتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بستی میں بڑی عزت کی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں بڑی عزت والی زندگی لوگ معاشرے میں ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں لیکن باہر سے بادشاہ جب وہ فاتحانہ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو انہیں ذلیل کر دیتے ہیں اور انہیں رسوا کر دیتے ہیں و قد لعلون اور اسی طرح کرتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ تو اسی لیے اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو حضرت سلیمان کی طاقت وہ زیادہ ہے اور یہاں پہ جو عزت والے لوگ ہیں اس بستی کے اس ملک کے تو وہ ذلیل ہو جائیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے اپنے ملک کی اس تاریخ کو دیکھیں جی سترہ سو ستاون سے لے کر سترہ سو ستاون سے پہلے ویسے تو ایس انڈیا کمپنی کی شکل میں پاکو ہند میں انگریز وہ سترہ سو ستاون سے پہلے وہ آئے تھے پہلے یہاں پہ جہانگیر کی حکومت میں پھر اس کے بعد جو دیگر حکمران آئے مغل کے پھر رفتہ رفتہ وہ یہاں پہ اپنے قدم جو ہے وہ جماتے رہے پھر اورنگزیب عالمگیر اس کے دور میں انہوں نے مزید مراعات جو ہے وہ حاصل کی پھر سترہ سو سات میں جب اس کا سترہ سو سات عیسوی میں جب اس کا انتقال ہوا ہے تو پھر اس کے بعد تو مسلمانوں کا گویا کہ ایک زوال جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور رفتہ رفتہ وہ یہاں پہ مراعات جو ہے ان مغل بادشاہوں سے وہ حاصل کرتے رہے پھر سترہ سو ستاون میں انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کی اور پھر اٹھارہ سو ستاون پھر انیس سو تک قریباً کوئی دو سو سال انہوں نے یہاں پہ یہ حکومت کی ہے جی ان لوگوں کی وجہ سے یہاں پر مسلمانوں کی وہ جو ذلت کا سامان ہوا ہے مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو جو انہوں نے خصد جو ہے وہ ذلیل کیا ہے تاریخ اگر بندہ ہندوستان کی دیکھے تو یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ خانے بنائے تھے باقاعدہ خانے بنائے تھے جو خان قوانین اور نواب ہوتے تھے تو انہیں وہ پہلی کیٹیگری میں رکھتے تھے اسی طرح پھر اس کے بعد جو دوسرا خانہ ہوتا تھا تو وہ وہاں پہ مولویوں کا ہوتا تھا اسی طرح پیروں کا ہوتا تھا چوتھے خانے میں جس میں وہ کمزور لوگوں کو ڈالتے اس میں وہ قرآن کے عالم کو ڈالتے یعنی بالکل وہ کمتر خانے میں قرآن کے عالم کو وہ ڈالتے انیس سو میں تو وہ یہاں پہ اس ملک سے وہ رخصت ہو گئے لیکن انہوں نے یہاں پر اپنے جو باقیات چھوڑے ہیں چھہتر سال ہو کر بھی آج آج بھی وہ اس ملک کی بربادی کا سامان ان کے وہ تابے وہ کر رہے ہیں کبھی ایک شکل میں حاکم حاکموں کی شکل میں کبھی دوسری شکل میں اتنے یہاں کے ان لوگوں کے وہ اخلاق وہ برباد کیے ہیں اپنے پیچھے وہ ہم لوگوں پر ایسے لوگوں کو مسلط کر کے گئے ہیں کہ یہاں سے اس ملک سے وہ ڈاکے ڈالتے ہیں اس ملک کو لوٹتے ہیں اور انہی ممالک میں جا کر وہ اپنے اساسے وہاں پہ بناتے ہیں اور ان لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پر صرف اقتدار کرنے کے لیے وہ یہاں پہ اس ملک میں مزے لوٹنے کے لیے آتے ہیں وجہ کیا ہے قرآن کہتا ہے ان نلملو کا ادا دخلوقرتاً بادشاہ یہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو افسدوہا اسے ویران کر دیتے ہیں ان لوگوں کے یہاں پر ایک تو اس ملک کو انہوں نے پہلے لوٹا ہے دو سو سال میں پھر اس کے بعد اپنے باقیات جو انہوں نے یہاں پہ چھوڑ رکھے ہیں تو آج تک اسے ویران کرتے جا رہے ہیں انہیں تباہ کرتے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی ویرانی جو اس ملک کی وہ بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کے اخلاق جو ہے وہ برباد کر دیے ہیں افساد سے مراد وہ جو ظاہری فساد ہے وہ بھی ہے اور اسی طرح لوگوں کی اخلاقیات جو ہے وہ برباد کر دیے ہیں ایسے حاکموں کو ہم پر مسلط کیا ہے وجالو عزت أَهْلِ أَهْلِهَا اس ملک میں کتنے عزت دار لوگ رہتے تھے لیکن آج ان کو وہ ذلیل کر دیا ہے وقدہ لکھا اور اسی طرح کرتے ہیں یہ بادشاہ جو بادشاہ مزاج لوگ ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں وقدہ لے کا اور اسی طرح کرتے ہیں یہ بادشاہ تو اب اس نے ایک ترکیب یہ سوجی کہ کیوں نہ میں اس کی حقیقت جو ہے وہ جانوں کہ واقعی یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے یا یہ بھی دیگر بادشاہوں کی طرح ایک عام بادشاہ ہے تو اس نے کہا کہ چلو اس کا امتحان جو ہے وہ لے لیتے ہیں وہ ان مرس لتن الہم اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں اللہ ان کی طرف بے حدیت تحفے سوغات فنا درۃۃ یا تو بمانے دیکھنے کے ہے اور یا پھر انتظار کرنے کے فنا تو بس دیکھتی ہوں اور یا فنا زرتن بس انتظار کرتی ہوں بے معیر جہمرسل کہ کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں المرسلون قاصد مرسلون قاصد وہ جو میں جس وفد کو میں وہاں پہ بیچتا بیچتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ آیا وہ کس جواب کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں آیا ہمارے حدیوں کو اور ہمارے سوغات کو وہ قبول کرتے ہیں یا حضرت سلمان اپنی اسی بات پر وہ ڈٹے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی علیہ و مسلمین یہاں <سؤال> <سؤال> <سؤال> پر علماء یہ بحث بھی کرتے ہیں کہ آیا کہ کفار سے ہدایا اور تحفے وغیرہ قبول کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھیں اگر کافر کہ جی تمہیں یہ جی اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ تمہیں ہدیہ اور تحفہ جو ہے وہ دیتا ہے تو یہ تو بالکل ناجائز ہے لیکن اگر مثلاً وہ ایک اچھے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے جس میں نہ تو وہ تمہارے ملک میں کوئی فساد کا ارادہ رکھتا ہو نہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہو نہ اس کے وہ ہدیہ اور تحائف بیجنے سے دیگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہو تو اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے دنیا میں بندہ ان کے ساتھ تحفے تحائف وغیرہ یہ قبول کر سکتا ہے روایات میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے مشرقین سے تحفے تحائف جو ہیں وہ قبول کیے ہیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ کس نیت سے آپ کو وہ تحفے تحائف جو ہے وہ دے رہا ہے جس طرح مثلا یہاں پہ ہے بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ جو تحفے تحائف ہیں تو صرف اسی نیت سے کہ آیا یہ ایک دنیا دار بادشاہ بادشاہ ہے کہ آیا میں اسے یہ تحفے بھیجتی ہوں تو اگر یہ ان چند تحفے تحائف پر وہ خوش ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کا ایک عام بادشاہ ہے دنیا کا ایک عام بادشاہ ہے اور یہ اگر ان چند ٹکڑوں پر وہ راضی ہو گئے تو بس ٹھیک ہے جان چھوٹ جائے گی ورنہ اس سے اندازہ ہو جائے گا اگر اس نے ہمارے تحفے وغیرہ وہ قبول نہیں کیے اس کا مطلب یہ کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے اور واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے وہ ان عمر سے لطََ اور بے شک میں بیچتی ہوں ان کی طرف بےحدیت تحفے تحائف سوغات فناظرتن تو دیکھتی ہوں یا انتظار کرتی ہوں سلون کہ کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں المرسلون وہ بھیجے گئے بھیجا گیا وفد تو اس نے تحفہ تحائف تیار کیے اور خوب اہتمام کے ساتھ حضرت سلیمان کی طرف وہ بھیج دیے فلم ماں جا سلیمان اب یہاں پہ جا حالانکہ اس سے پہلے المرسلون جمع جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے لیکن یعنی لوگ پورا ایک وفد تھا جس میں بہت سارے لوگ وہ شامل تھے لیکن اب جب آتا ہے تو وفد کا ایک سربراہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کے ساتھ وہ بات کرتا ہے تو جا یہاں پہ وہ جو قاصد اور وفد کا جو سربراہ ہے تو وہ مراد ہے فلم ما جا سلیمانہ پر جب آیا قاصد وہ جو وفد کا بڑا تھا سربراہ تھا سلیمان سلیمان علیہ السلام کی طرف سلیمان علیہ السلام کے پاس قالا تو کہا سلیمان نے اتم دوننی بمالن کیا تم میری مدد کرتے ہو بمالن مال کے ساتھ کیا مال کے ساتھ تم میری مدد کر رہے ہو تاکہ میں تم لوگوں, تم لوگوں کے شرک پر اسی طرح چھوڑ دوں اور مالن میں یہ تنوین جو ہے یہ تحقیر کے لیے یعنی صرف یہ معمولی تحف و تحائف کے ذریعے تم لوگ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہو ا تمدو ننی بیمال آئے تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ تاکہ میں تم لوگوں کو تم لوگوں کے اس شرکی عقیرے پر جو ہے وہ چھوڑ دوں فماں عطا اللہ ہو وہ مال وہ سب کچھ جو دیا ہے اللہ نے مجھے بادشاہی مال دنیا کی نعمتیں یہ تمام چیزیں پس وہ جو اللہ نے دیا ہے مجھے خیرون وہ بہتر ہے مما اس مال سے آتاکم جو دیا ہے تمہیں اس سب سے وہ بہتر ہے تم لوگ ان چند ٹکڑوں کے عوض جو ہے مجھے دھوکھا دینا چاہتے ہو بل ان تم تفرحون بلکہ تم ہو بلکہ تم ہو جاؤ بےحدیت اپنے ہدیوں پر اپنے تحفوں پر تفرحون خوش ہونے والے اٹھاؤ اپنے یہ تحفے اور اپنے تحفے اپنے پاس رکھو اپنے پاس جو ہے یہ رکھو ویسے تو فخر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا جاننا یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن جب سامنے دشمن ہو تو پھر دشمن کے سامنے انسان ایسی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے کہ جس سے باقاعدہ وہ افتخار اور وہ جو بڑا پن ہے تو وہ انسان کا وہ ظاہر ہو جائے یہاں پہ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ تم لوگوں کی ان تمام چیزوں سے وہ بہتر ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ جنگ میں یہ چیزیں یہ جائز ہوتی ہیں دشمن کے خلاف یہ چیزیں یہ جائز ہوتی ہیں کہ اگرچہ تکبر کرنا دیگر حالات میں یعنی جنگ کے حالات میں یہ ناجائز ہے لیکن یہاں پہ سلیمان علیہ السلام ان پر اپنے آپ کو جو بڑا جتلا رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ سامنے جو ہے وہ دشمن کھڑا ہے بل عن تم تفرحون بلکہ ہو تم بلکہ تم ہو جاؤ بے اپنے تحفوں پر تفرحون خوش ہونے والے اسی لیے یہ تم نے بھی دیکھنا ہے کہ ایک شخص وہ تمہیں کس نیت سے وہ تحفہ جو ہے وہ دے رہا ہے کہ اگر وہ تحفہ تمہیں اپنے کام سے تمہارے مشن میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے وہ تمہیں تحفہ دے رہا ہے تو اسے ٹکراؤ اور اس سے کہو کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے تو وہ تمہارے ان معمولی ٹکڑوں سے اور تمہارے اس مال و دولت سے وہ بہت بہتر ہے ارجع الیہم لوٹ جاؤ الیہم ان کی طرف یعنی اس وفد سے اس وفد کے قاصد سے حضرت سلمان کہہ رہے ہیں ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ فلاں دن یہاں پہ اس سے پہلے بس اگر یہ لوگ میرے پاس تابیدار نہیں آئے اگر یہ لوگ میرے پاس تابیدار نہیں آئے فلاَََََََََََََََََََ بي جنو تو ضرور بضرور ہم لے آئیں گے ان کی طرف بجنود دين ايسے لشكر لاكب بے لاقب الحم بيحا طاقت بے قيطم کہ قوت نہیں ہوگی طاقت نہیں ہوگی ان کو بہا ان کے ساتھ لڑنے كى میں ان کے پاس ایسے لشکر جو ہے وہ لے آؤں گا طاقت نہیں ہوگی ان لوگوں کی بہا ان سے لڑنے کی ان میں ہمت اور طاقت نہیں ہوگی وَلَنُخْرِجَنَّهُم اور ضرور ہم نکالیں گے انہیں منہا ان کی اس سرزمین سے, سے مراد یہ جو ان کی, ان, کی ان, ان کی جو سرزمین ہے اور ان کی جو بستی ہے اور ضرور بضرور ہم نکال دیں گے انہیں منہا ان کی سرزمین سے زلیل ہو کے یہ ذلیل ہو کے ہم یہاں سے نکال دیں گے وہم ہم اور ہوں گے یہ لوگ ذلیل دونوں میں فرق کیا ہے ذلہ دراصل دل ہی دل میں باطن میں اگر ایک بندہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے اور ساغرون یہ ظاہری بدن کے اعتبار سے ہے یعنی مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دل میں بھی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا جو ہے وہ محسوس کریں گے اور ظاہراً بھی ان پر ذلت اور رسوائی کا جو سامان ہے تو وہ پڑا رہے گا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّةً اور ضرور بضرور ہم نکالیں گے انہیں منہا ان کی سرزمین سے عذلتاً زلیل ہو کر وہم ساغرون اور ہوں گے یہ زلیل ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی زلیل ہوں گے اور ظاہری طور پر بھی یہ زلیل ہوں گے فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُ سور انفال آیت نمبر ساٹھ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا واید الحمۃ الخیل اس میں تو قرآن یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ دشمن کے سامنے آپ نے اپنی قوت کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے انہیں ڈرانا ہے انہیں ڈرانا ہے اور اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں قوت وہاں پہ ذکر کیا تھا تو اس میں یعنی خواہ وہ پروپیگنڈا کے ذریعے ہو مادی اعتبار سے ہو اسلحہ بنانا ہو یا جس اعتبار سے بھی ہو لیکن مطلب یہ کہ دشمن کے سامنے اپنی قوت کا یہ اظہار یہ کرنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہوں نے بھی یہ, یہ کام یہ کیا ہے یہ قالت یا ائل مل او تو کہا بالکی نے اے میرے سرداروں انی القی الحیح کتاب ان کریم بے شک ڈالا گیا ہے میری طرف کتاب ان کریم عزت والا خط کہ اللہ ان سلیمان بے شک یہ خط جو ہے یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک اس کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کی مدد سے الرحمن کے جو عام مہربان ہے الرحیم خاص مہربان اللہ تعالو علیہ تکبر نہ کرو علیہ مجھ پر واتون مسلمین اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین اسلام کر اس حال میں کہ تم لوگ اللہ کے تابے دار ہو یعنی مسلمان ہو کر اور یا وطون مسلمین اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین منقاد ہو کر ٹھیک ہے اگر اسلام نہیں لاتے لیکن منقاد رہو گے اور میں جو کہوں گا تو اسی کی تابے داری کرنی ہے قالت تو کہا اس نے یا ایو حل میرے سرداروں افتونی مشورہ دو مجھے فی امری میرے کام میں ما کن تقات عطن امرن نہیں ہوں میں حتمی فیصلہ کرنے والی امرن اس معاملے میں حتی تشہدون یہاں تک کہ تم بیان کر لو یا یہاں تک کہ تم سب حاضر ہو جاؤ اور سب مشترکہ طور پر ایک فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں قالو تو انہوں نے کہا نحن اولو قوتن ہم ہیں صاحبانے طاقت ہمارے پاس مال ہے فوج ہے اور و اولو باسن شدیدن اور ہم ہیں سخت جنگ والے یعنی جنگجو ہیں ومر کی اور آخری فیصلہ جو ہے علی کی وہ آپ کے ہاتھ میں ہے یعنی آپ لڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور یا آپ کا فیصلہ کرتی ہیں آخری فیصلہ تو آپ کے پاس ہی ہے فنزوری تو آپ دیکھیں ماد مرین کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں ہمیں قالت تو اس نے کہا ان نلملو کا اداد خلوق بے شک بادشاہ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں فاتحانہ افسدوہ تو خراب کر دیتے ہیں اس بستی کو ویران کر دیتے ہیں اس بستی کو ظاہر بھی اس کی بربادی کا سامان کرتے ہیں اور لوگوں کی اخلاق جو ہے وہ بھی بگاڑ دیتے ہیں وجال العزت الہ لہٰہ اور بنا یہ ایک تو یہ صحابہ کرام تھے کہ جہاں کہیں پہ وہ گئے ہیں تو لوگوں کے اخلاق کو انہوں نے سوارا ہے اور ان لوگوں کو انہوں نے عزت دی ہے وجالو عزت الہ لہٰہ اور وہ بناتے ہیں اس بستی کے عزدار لوگوں کو اذلتاً ذلیل اور رسوہ وَكَذَلِكَ یفعلون اور اسی طرح کرتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف بِحَدِيَّةٍ ہدایہ توفے سوخات بعد لوگوں نے یہاں پہ اس حدیعے کے مطالق بڑی لمبی چوڑی کس سے کہانی یا بیان کی ہیں کہ یہ تھا اور یہ تھی اور یہ چیزیں تھیں قرآن میں اور صحیح حدیث میں اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ہے اس ہیں اسرائیلیات ہیں وہ ان مرس لطن علیہ اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف بے سوغات توفے فنا تو دیکھتی ہوں یا انتظار کرتی ہوں بے معیار جو کہ کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں قاصد تو اس نے وہ تحفے وغیرہ وہ بھیج دیے پس جب آیا قاصد سلیمان کے پاس کالا تو کہا تمہیں آیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ تاکہ میں تم لوگوں کو تمہارے عقیدے اور شرک پر یوں ہی چھوڑ دوں اور اس معمولی مال کے ساتھ تم میری مدد کرتے ہو فما آتا اللہ ہو بس وہ چیزیں پس وہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے خیر وہ بہتر ہے مما آتا اس سے جو دیا ہے تمہیں یعنی میں تم لوگوں کے اس ان ہدایہ وغیرہ سے میں متاثر ہونے والا نہیں بل تم بے حدی یت تفرحون بلکہ تم ہو اپنے تحفوں پر تفرحون خوش ہونے والے ارجع علم واپس لوٹو ان کی طرف تو اگر یہ لوگ میرے پاس تابے نہیں آئے فلاں نہ تو ضرور بضرور ہم لے آئیں گے ان کے پاس بجنودن لشکر لاقب اللحم لہم بہا طاقت نہیں ہوگی ان کے لیے بہا اس سے لڑنے کی ولنخرجنہم رجن اور ضرور بضرور ہم نکالیں گے انہیں منہا ان کی سرزمین سے زلیل ہو, کر زلیل ہو کر یعنی باطن میں نفس میں دل ہی دل میں وہم ہم ساغرون اور ہوں گے وہ ذلیل ظاہری طور پر بھی العالمین